وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعست بالسيف بين يدي الساعة وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل ظل والثغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم میرے مخترم دوستوں ساتھیوں انصار مہاجرین اور تحریک طالبان پاکستان کے جان نثاروں فدائیوں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ آج جمعہ کا دن ہے محرم الحرام کی چھٹی تاریخ ہے اللہ جل, جل الحو کے فضل و کرم سے ہم اس ایمانی مجلس میں شریک ہیں یہ اللہ جلجلو کا احسان ہے کہ اس مادی دور کے اندر جب کہ لوگ ریال و گرہم دینارو ڈالر کے پیچھے گھوم رہے ہیں اور دنیا کی فانی محبت میں مبتلا ہیں اللہ جلجلہ نے ہمیں اپنی جان کا سودا کرنے کی توفیق عطا کی ہے اللہ جل جلال نے اپنی محبت کا ذائقہ ہمیں نصیب فرمایا ہے عجب چیز ہے لذت آشنائی الحمد اللہ جل, جل جلال نے ہمیں اپنے فضل و کرم اور مہربانی سے اپنی دوستی اور اپنی محبت کا مزہ چکایا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ دنیا کے عاشقوں کی ملامتوں اور پروپیگنڈوں کے باوجود اپنی جانوں کو اپنی ہتیلیوں پر لیے اپنے رب سے سودا کرنے کے لیے تڑپ رہے ہیں اور اپنے رب کے حضور اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے کے خلاف امریکہ اور نیٹو فورسز کے خلاف اور ان کے ایجنٹ افغانستان میں ملی اردو اور پاکستان میں ناپاک فوج کے مرتدین خفیہ اداروں کے اہلکار اور پولیس انتظامیہ وغیرہ کے خلاف الحمد جہاد میں مصروف ہیں یہ اللہ جل جلال کا فضل ہے امام ابن القیم رحمہ اللہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں منزل تک ربک فنزر بیما شغل کا ربق یعنی اگر تم یہ سمجھنا چاہتے ہو کہ اللہ جل جلال کے ہاں تمہاری کیا منزلت ہے کیا مرتبہ ہے کیا قدر ہے کیا احترام ہے تو تم اس بات کو اس بات پر غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کس کام میں مشغول کیا ہوا ہے اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں دین کے کام میں مشغول کیا ہے اور دین کے کاموں کی بھی پھر اپنے اپنے مراحل اور اپنے اپنے درجات ہیں اور ان میں ضرورت ثناسلامی الجہادی طبیل اللہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا سب سے افضل ترین عبادت ہے میرے طالبان بھائیوں اگر اللہ نے ہمیں اور آپ کو جہاد جیسی عظیم عبادت نے مشغول رکھا ہے اور عبادت میں ہمیں مصروف کیا ہوا ہے تو یہ اللہ جل جلال کا عظیم فضل ہے عظیم احسان ہے امام طبارانی رحمہ اللہ اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اہل فی اہل فی دنیا میں اچھائی کرنے والے لوگ دنیا میں نیک کام کرنے والے لوگ دنیا میں, بھلے کام, لوگ میں بھلے کام کرنے والے لوگ آخرت میں بھی بھلے کام کرنے والے ہوں گے آخرت میں بھی اچھے کام کرنے والے ہوں گے اور آخرت میں بھی وہ اچھے مرتبے اور درجات والے ہوں گے ایک باندی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ تحجب کی نماز پڑھ رہی تھی اور وہ دعا کر رہی تھی کہ اللہ اس محبت کے طفیل جو تجھے مجھ سے ہے مجھے, مجھ مجھے معاف فرما تو اس کا مالک جو کہ اس کے ساتھ بستر پر سو رہا تھا اور یہ باندی جو ہے عبادت میں مصروف تھی مالک نے کہا کہ تو, تو بے انتہا بے ادب ہے اللہ خطو تجھے مجھ سے محبت ہے تجھے تو یہ کہنا چاہیے کہ وہ محبت جو مجھے تجھ سے ہے. اس محبت کے سفید اس محبت کی برکت سے مجھے معاف فرما تو اس باندھی نے کیا جواب دیا اس نے کہا کہ مجھے یہ معلوم ہے اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے تو اس کے مالک نے کہا یہ تمہیں کیسے معلوم ہے کہ اللہ کس سے محبت کرتا ہے تو اس نے کہا کہ مجھے یہ بات کس سے پتا چلتی ہے کہ اللہ نے مجھے اپنے دربار میں رات کو اٹھ کر بیدار ہو کر عبادت کی توفیق دی ہے اور تجھے اپنے اور تجھے بستر پر سلایا ہوا ہے اس سے مجھے پتا چلتا ہے کہ اللہ کو مجھ سے محبت ہے اللہ تعالیٰ کی اگر محبت نہ ہوتی تو مجھے اللہ تعالیٰ تحجد کے لیے بیدار نہ کرتا میرے دوستو میرے ساتھیو مجاہد بھائیو طالبان دوستو فدائیوں جام بازو جان نثاروں اللہ جل جلال کا یہ کرم ہوا فضل ہوا کہ پاکستان میں الحمدللہ جہاد شروع ہوا اور اس جہاد میں ہمارے اور آپ کے بھائیوں نے بہنوں نے قربانیاں دی اور اس جہاد کی بدولت اس جہاد کی برکت سے ہم نے سینکڑوں سالوں سے مردہ سنتوں کو زندہ ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا فدائی نام کے مسلمان کو ہم نے دیکھا نہیں تھا اللہ نے ہمیں دکھایا شہادت کو ہم نے نزدیک سے نہیں دیکھا تھا شہیدوں کو ہم نے نزدیک سے نہیں دیکھا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کی خوشبو کو سننے کی بھی ہمیں توفیق عطا کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ قربانیاں زندہ کرنے کی توفیق دی جو کہ اماں سمیہ رضی اللہ عنہ نے کی تھی جو کہ یاسر رضی اللہ عنہ نے دی تھی جو کہ اما رضی اللہ عنہ اور بلال رضی اللہ عنہ وغیرہ نے جہاز کی برکت سے ہم نے پاکستان کے اندر ان سنتوں کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا جو سنتیں سینکڑوں سال ہوئے مردہ ہو چکی تھی الحمد للہ آپ حضرات کی قربانیوں انصار کی قربانیوں اور مہاجرین کی قربانیوں کی برکت سے آج پاکستان میں جہاد زور و شور سے جاری ہے پوری آب و تاب سے جاری ہے پورے شان و شوکت سے جاری ہے اس کی دلیل کیا ہے کہ ہمارا جہاد اللہ کے ہاں مقبول ہے اور ہمارا جہاد شان و شوکت کے ساتھ جاری ہے اور زور و شور کے ساتھ جاری ہے اس کی دلیل میں آپ کو اللہ جل جلال کی اس آیت کے استعمال کرتے ہوئے اور اس آیت سے تبرک لیتے ہوئے برکت لیتے ہوئے میں بیان کرنا چاہتا ہوں اللہ جلو کا ارشاد ہے وہ اخراط وا نہ وہ وبشر علم یعنی اللہ جل جلال نے جہاں افروی نعمتیں بیان کی مجاہد کے لیے جنت کی نعمتوں کا وعدہ کیا وہیں پر اللہ تعالیٰ نے مجاہد کے لیے دنیاوی نعمتوں اور نقد نعمتوں کا بھی وعدہ کیا ہے وہ اخرا دوسری وہ نعمتیں جنہیں تم پسند کرتے ہو نہ قریب اور فتح نزدیک ہے وہ بشیر ہے و نیند اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو خوشخبری سنا دیجیے میرے طالبان بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے مسلمانوں کو خوشخبری سنانے کی خوشخبری سنانے کا حکم فرمایا تھا آج ہم بھی اپنے مسلمان بھائیوں کو مسلمان بہنوں کو اور امت کو یہ خوشخبری سنانا چاہتے ہیں کہ دنیا کے تواغیت شکست تسلیم کر رہے ہیں دنیا کے سرکش کے اللہ تعالی کے ان موسا کے سامنے مغلوب ہیں جنہوں نے اپنی قربانیاں پیش کی اور جو پیش کر رہے ہیں اللہ تعالی کے زئید طالبان اور کمزور و بے طالبان کے سامنے نمرود کی خدائی دم توڑ رہی ہے فقط آدابین میرے دوستو الحمد للہ یہ اللہ جل جلال کا انعام ہے کہ وہ امریکہ جو پورے تکبر و غرور اور سرکشی کے ساتھ افغانستان پر حملہ آور ہوا تھا آج نکلنے کے لیے ہزاروں قسم کے بہانے بنا رہا ہے اور وہ پاکستان جہاں پر ہمیں ہمیشہ دھوکہ دیا گیا ہماری تربیت غلط کی گئی اسکولوں میں ہمیں غلط نظریات پڑھائے گئے قید اعظم جیسے کافر اعظم کو مسلمانوں کا رہبر اور رہنما بنا کر پیش کیا گیا سر سید احمد خان قسم کے زندیقوں کو مسلمانوں کا نجات دہندہ بنا کر ہمیں پڑھایا گیا دکھایا گیا اور سمجھایا گیا ہمارے ساتھ دھوکہ کیا گیا الحمد للہ اللہ, جل اللہ نے ہمیں اتحاد کی برکت سے یہ حقیقت سمجھائی کہ نہیں حقیقت جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام ہونا چاہیے اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون حاکم ہونا چاہیے اللہ کی زمین پر اللہ کا, اللہ پر اللہ کا نظام علی ہونا چاہیے اللہ کے نام کا بول بالا ہونا چاہیے الحمدللہ میرے دوستوں آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی وہ فوج جسے پوری دنیا میں چھٹے نمبر کی فوج کہا جاتا ہے یعنی اس کی اس کا نظام اس کی ترتیب اس کا ڈسپلن وغیرہ وغیرہ جو کچھ یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں چھٹے نمبر پر یہ اپنے آپ کو قرار دیا کرتے, کرتے ہیں لیکن الحمدللہ ہمارے ان بےکس و لاچار طالبان میں میرے ان بس اور کمزور بھائی اور بہنوں نے لال مسجد کی میری بہنوں نے اور میری ماؤں نے میری بیٹیوں نے ان دشمنوں کو یہ دکھلا دیا کہ چودہ کلاشن کوفوں کے ساتھ بھی اتنی بڑی فوج کے خلاف جنگ ہو سکتی ہے آج بھی جو ہو ابراہیم کا ایمان پیدا آپ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا الحمد رب العالمین دو ہزار پانچ میں ان پر زلزلہ آیا اللہ کا عذاب آیا دو ہزار میں ان پر سیلاب آیا اللہ کا عذاب آیا دو ہزار گیارہ میں ان کے اوپر ڈینگی وائرس وغیرہ مچھروں نے حملہ کیا جو کام ہم نہیں کر سکتے تھے اللہ تعالیٰ وہ کام مچھروں سے لے رہا ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ایک طرف جہاں اللہ تعالیٰ ہمارے جہاد کو قبول کر رہا ہے دوسری طرف اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی بتا رہا ہے کہ میں تمہارا محتاج نہیں ہوں میں اگر چاہوں تو ان مچھروں کے ذریعے بھی ان دشمنوں کو حالات کر سکتا ہوں اور پاکستان جس نے امریکہ کے ساتھ دوستی اس لیے کی تھی کہ پاکستان کے اقتصاد بہتر ہو جائے پاکستان کی سرحدیں محفوظ ہو جائیں اور کشمیر آزاد ہو جائے پاکستان اپنے ان تمام مقاصد میں ناکام ہوا اور پاکستان میں مہنگائی کے عفریت نے عوام کو نگلنا شروع کیا ہوا ہے مہنگائی میرے دوستوں یہ ہمارے جہاد کا نتیجہ ہے ہمیں مہنگائی سے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں پریشان ان لوگوں کو ہونا چاہیے جنہوں نے اپنا خدا پیسے کو بنایا ہوا ہے ہمارا خدا اللہ ہے چاہے چیزیں مہنگی ہو جائیں یا سستی ہو جائیں ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہونی چاہیے یہ تو ہمارے جہاد کا نتیجہ ہے کہ پاکستان کا اقتصاد کمزور ہوا اور اقتصاد کمزور ہونے کے نتیجے میں مہنگائی تو خود بخود ہوگی اس لیے میرے دوستو ہمیں پاکستان کے چار ستون ہیں ان ستونوں پر تابر توڑ حملے کرنے چاہیے نمبر ایک بینک اقتصاد ان کے اقتصاد کو توڑنا یہ ہماری ذمہ داری ہم جب تک پاکستان کے اقتصاد کو نہیں توڑیں گے ان کی کمر نہیں پیچے گی چاہے ان کے اقتصاد وہ چندے کے زور پر ہو چاہے ان کے اقتصاد وہ مختلف ممالک سے فنڈنگ کے ذریعے ہو یا خیرات و صدقات کے ذریعے ہو اگر چیز کو تو صدقات نہیں کہا جاتا خیرات وغیرہ کے ذریعے جو یہ ادھر ادھر سے لے رہے ہیں اس کے ذریعے ہو یہ عری فاؤنڈیشن اور دوسرے اس طرح کے ادارے وغیرہ جو ہیں جن کے ذریعے ان کے ان کا نظام اور ان کا سسٹم قائم ہے جب تک ہم ان کے اقتصاد کو ختم نہیں کریں گے اقتصاد پر ضربے نہیں لگائیں گے ان کی کمر نہیں ٹوٹے گی اور ہمارا جہاد جو ہے اپنے نتیجے تک یعنی شریعت یا شہادت تک نہیں پہنچ پائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے پہلی جنگ ہے جنگ بدر وہ قریش کے اقتصاد پر حملہ تھا اصل میں پر ابو سفیان کے تجارتی قافلے پر حملہ تھا اس لیے ہمیں کفار کے بینکوں پر حملہ ہونے کے سلسلے میں کسی بھی قسم کا تردت نہیں ہونا چاہیے کفار کی کمپنیاں کفار کے کارخانے اور ان مرتجدین کو جہاں کہیں سے بھی آمدنی ہوتی ہے اس پر ہمیں حملہ کرنا چاہیے بم مارنے چاہیے پتھر مارنے چاہیے پتھر نہ مار سکے تو کم از کم پھونکنا چاہیے ماچس تلی لے کر ان کی دکانوں کو آگ لگا دینا چاہیے جہاں کہیں سے بھی ان کو اقتصاد آ رہا ہے جہاں کہیں سے بھی ان کی رگوں میں خون دوڑ رہا ہے ان رگوں کو کاٹنا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے نمبر دو ان کے مقننہ ادارے جہاں قانون سازی کی جاتی ہے ان اداروں کو تباہ کرنا ان اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہر قسم کے لوگوں کو چاہے ان کی داڑھی 3 میٹر لمبی کیوں نہ ہو ان سب کو قتل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہمارے فرائض میں شامل ہو پارلیمنٹ اللہ کے خلاف قانون سازی کا مرکز ہے پارلیمنٹرین جو ہیں ان کو پارلیمنٹ کے جو آزا ہیں ان کو قتل کرنا ممبران ان کو قتل کرنا اور سینٹ کے آزا ان کو قتل کرنا یہ ہمارے او جب واجبات میں سے ہے اور ہماری ذمہ داری اور فرائض میں شامل ہو نمبر تین ان کی عدالتوں اور عدالتوں کے وکلا اور ججوں کو قتل کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے ان کی عدالت یہ اللہ کے خلاف قانون کے نفاذ کے مراکز ہیں ان کے جج یہ این مسلقوں ہیں استخار چودری کو ہم این مسلقوں سمجھتے ہیں جس نے انگریزی قانون کو اللہ کے قانون پر غالب کرنے لہر کے لیے ہر قسم کی قربانی بھی اللہ اس کو اور اس کے تمام ساتھیوں کو اللہ کو برباد فرمائے ہے ان کے وکیلوں کو قتل کرنا یہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے چوتھے نمبر پر انتظامیہ انتظامیہ میں ان کے پولیس اور ہر وہ شخص جس کے ذریعے سے یہ نظام قائم ہے اور اس نظام کو فائدہ پہنچ رہا ہے ان کو ضعیف کرنا ان کو کمزور کرنا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے انتظامیہ میں پولیس والے بھی شامل ہیں لیویز والے بھی شامل ہیں اور جتنے بھی اس طرح کے لوگ ہیں جن کی وجہ سے نظام قائم ہے سب اس میں شامل ہیں البتہ وہ لوگ جن کا نظام سے کوئی تعلق نہیں چاہے شرعی نظام ہو چاہے اسلامی نظام ہو وہ کام میں رہیں گے جیسے بجلی والے ہو گئے فون والے ہو گئے بچت کے وہ جاسوسی نہ کرتے ہوں طالبان کے ٹیلی فون کال کو ٹریس نہ کرتے ہوں یا ٹرانسپورٹ والے ہو گے اس کا نظام سے کوئی تعلق نہیں ہے اسلامی نظام ہوگا تبیہ ہوں گے کفری نظام ہوگا تب یہ ہوں گے اس طرح کے لوگوں کو نقصان پہنچانا جائز نہیں ہے لیکن وہ لوگ جن کا اس نظام سے تعلق ہے اور جن کی وجہ سے یہ نظام قائم ہے جن کے نہ ہونے سے اس نظام کو نقصان پہنچ سکتا ہے ان کو نقصان پہنچانا ہمارے جہاد کا حصہ ہے اور ان چاروں چیزوں کی حفاظت جو ہے وہ یہ ناپاک سوچ کے سے سیکورٹی اہلکار اور خفیہ ادارے کر رہے ہیں خلاصے کے طور پر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاد پاکستان میں ہمارے سامنے تین مقاصد ہے نمبر ایک اسلامی نظام کا قیام نمبر دو مظلوموں سہادا بیواؤ یتیموں کا انتقام نمبر تین خفیہ اداروں اور اس نظام کا بد انجام یہ ہمارے تین مقاصد ہیں جب تک ہمارے یہ مقاصد پورے نہیں ہوں گے انشاءاللہ اللہ ہمارا جہاد جاری رہے گا انشاءاللہ اللہ ہمارا جہاد جاری رہے گا ہم فلان اور فلان کی زندگی تک جہاد جاری رکھنے والے لوگ نہیں ہیں انشاءاللہ اللہ فلان زندہ رہے گا تب بھی جہاد جاری رہے گا فلان دنیا سے رخصت ہوگا تب بھی انشاءاللہ جہاد جاری رہے گا ہم شخصیت پرست لوگ نہیں ہیں ہم قوم پرست لوگ نہیں ہیں ہم زمانہ پرست لوگ نہیں ہیں ہم صرف اور صرف حق پرست اور اللہ پرست لوگ ہیں اللہ کا حکم ہے اس لیے میں اپنے اولاد کو اور اپنے نوجوانوں کو اپنی بہنوں کو اور اپنے بھائیوں کو سب کو یہ وسیعت کرتا ہوں کہ اس جہاد کو جاری رکھا جائے اس جہاد میں اگر نعوذ اللہ ہم سے خیانت ہوئی نعوذ باللہ ہم سے غداری ہوئی اللہ تعالیٰ میں معاف نہیں کرے یا تخون اللہ اے ایمان والو اللہ کے ساتھ خیانت مت کرو رسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیانت مت کرو امانات جانتے بوجھتے ہوئے ان امانتوں میں خیانت مت کرو جو تمہارے حوالے کیے گئے, گئے اے انیرو اے اے, مسئولین اے ذمہ دار حضرات اے علماء اے طلباء سب کو یہی درخواست ہے سب سے پہلے میں اپنے آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ میں سب سے زیادہ محتاج ہوں اس کے بعد آپ حضرات کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور اپنی ذمہ داریوں کو بھرپور طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں اپنے خون کو جلائیں اپنے وقت کو خرچ کریں اپنی گھر کی ضروریات کو قربان کریں اپنی نفسانی خواہشات کو قربان کریں فدائیوں کی قربانیوں کو یاد کریں میرے اور آپ کے جو مجاہد بھائی اور میری اور آپ کی مجاہدہ بہنیں جو جیلوں میں بیٹھی ہوئی ہیں جیلوں میں موجود ہیں ان کو یاد کریں بازاروں میں گھومنے سے وقت ضائع کرنے سے ہماری مقصرت نہیں ہو سکتی صرف مجاہد کا لیبل لگا لینے سے طالبان کا نقشہ اپنے اوپر چسپا کر لینے سے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہم جب تک اپنی جانوں کی اور اپنی زندگیوں کی قربانی نہیں دے دیتے اور اپنی زندگیوں کو مکمل طور پر اللہ کے لیے وقف نہیں کر دیتے اور اپنی باتوں پر عمل نہیں کرتے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر اور تعلیمات پر مکمل طور پر عمل پیرا نہیں ہوتے تو دنیا میں ہمارے نام و نمود اور نمائش سے ہماری مغفرت نہیں ہو سکتی ہمارے بارے میں اگر کوئی نظم نظمیں پڑ رہا ہے یا ہماری فلمیں بنا رہا ہے اور ہماری شہرت ہو رہی ہے یہ کامیابی کی ضمانت نہیں ہے اور یہ نجات کی گارنٹی نہیں ہے ہمیں اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے میں آپ کے سامنے ایک خواب بیان کرتا ہوں اس کے بعد ان شاء اللہ آپ سے اجازت چاہوں گا میرے دوستوں ایک فدائی خاصی نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جاٹسن گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور چار صحابہ خلفائے ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ بھی ساتھ ہیں ایک چڑھائی آتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں گاڑی, گاڑی چلا رہے ہیں تو چڑھائی جب آتی ہے تو گاڑی نیچے کی طرف پسلنے لگتی ہے تو یہ خواب دیکھنے والا پدائی ساتھی کیسا ہے کہ میں گاڑی سے اترا اور باغا کے جا کر ایک پتھر لے کر آؤں تو جب میں واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ وہ صحابہ کرام رضی اللہ علیہ اپنے سروں کو ٹائر کے نیچے رکھے ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گاڑی کو پھسلنے سے بچانے کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا تھا آج ہم لوگ مختلف قسم کے بہانے بنا سکتے ہیں مختلف قسم کی تعویلات کر سکتے ہیں لیکن اس اللہ کے سامنے بھی ہم نے پیش ہونا ہے جس کو ذرۂ ذرے کا علم ہے اس رسول اللہ کے سامنے بھی پیش ہونا ہے جن کے صحابہ نے قربانیاں دے کر یہ دین ہم تک پہنچایا تھا ہمیں اپنے شہیدوں کو بھولنا نہیں چاہیے اپنے سدائیوں کو بھول نہیں جانا چاہیے اپنے ان شہید بھائیوں کو بہنوں کو فراموش نہیں کر دینا چاہیے جو کہ آج جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کفار کے ظلم و ستم میں مبتلا ہیں اور ان کے عذاب کو جھیل رہے ہیں اور ان کے تشدد کو جھیل رہے ہیں اور منتظر ہیں کہ کب ہمارے بھائی آئیں گے اور ہمیں آزاد کروائیں گے میرے دوستوں میری یہ باتیں میرے دل سے نکل رہی ہیں الحمدللہ اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں تو کم از کم ہمارا گریبان تو ہمارا گریبان تو کم از کم مظلوموں کے ہاتھوں میں نہ ہو ہمارا دامن تو کم از کم صاف ہو کم از کم کچھ بھی نہ ہو سکے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے تو ہم شرمندہ نہ ہوں اس لیے میرے دوستو اگر سخت باتیں میں نے کی ہیں تو آپ حضرات سے معافی چاہتا ہوں لیکن اللہ کے لئے نکلے ہیں اللہ کے لیے ہم نے اپنے بھائیوں کو بہنوں کو ماں باپ کو گھر کو اور آسائش سے بڑی سہولت سے بڑی زندگیوں کو قربان کیا ہے میرے دوست ہماری یہ زندگی اور ہماری یہی ہماری یہی جتیں اور مشقت بری زندگیاں کہیں ضائع نہ ہو جائے وہ شہید کی طرح نہ ہو جسے قیامت کے دن لایا جائے گا اور پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا پھر وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے تو تیرے راستے میں جہاد کیا تھا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کدب تو جھوٹ بولتا ہے تو نے تو اس لیے جہاد کیا تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہے کمانڈر کہے، کہارمان کہے بس وہ تو فقط قیلا وہ تو ہو چکا ہے حتی حتی حتی میرے دوستوں صرف اس لیے میں نے چند باتیں سخت آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں کہ میرا دل آپ کے لیے جلتا ہے اور میرا دل میرے طالبان بھائیوں کے لیے جلتا ہے ظاہر ہے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے طالبان بھائیوں کے لیے دعا کریں طالبان بھائیوں کی نصیحت کریں اور خود بھی ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ مجھے بھی نصیب کرے آپ کو بھی نصیب کرے آخر میں گزارش ہے کہ آپ حضرات تمام بڑوں کے لیے چھوٹوں کے لیے بہنوں کے لیے بھائیوں کے لیے طالبان طالبان جو ہماری بہنیں بھی اس میں ہیں طالبان ہمارے بھائی بھی اس میں ہیں طالبان ہماری مائیں بھی الحمدللہ طالبان تحریک میں شامل ہیں انصار ہیں مہاجرین ہیں ان سب کے لیے خصوصی دعائیں کیا کریں ابو عبد الرحمن فبلی رحیم اللہ ایک تابعی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ لی میں اخن حق بہم کھل رہوں کہ میرے اللہ کے راستے میں سو بائی ہیں سو بھائی ہیں میں ان سب کو اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں ان سب کو اللہ کے لیے پسند کرتا ہوں اد او لہم بے جمی ادم جمی میں ان سب کے لیے نام بنام دعا کیا کرتا ہوں میرے دوستوں میرے بھائیوں جتنے یہ مراکز میں آپس میں آپ ساتھ رہتے ہیں اپنے ساتھیوں کے لیے نام بنام دعا کیا کریں اپنے امیروں کے لیے نام بنام دعا کیا کریں اپنے بڑوں کے لیے چھوٹوں کے لیے پیداؤں کے لیے بھائیوں کے لیے بہنوں کے لیے جہاں تک ہو سکے نام بنام دعا کیا کریں اللہ تعالی طالبان کے اندر محبت پیدا فرمائے اللہ تعالی ہماری سفوں کو مستحکم فرمائے اللہ تعالی ہمیں آپس میں مہربان و نرم فرمائے اور دشمن کے اوپر ہمیں سخت و گرم فرمائے محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں والذین لبین اور جو ان کے صحابہ ہیں اشدار بینہم کفار پر وہ سخت ہیں اور آپس میں نرم ہیں اللہ تعالیٰ میں آپس میں نرم و مہربان فرمائے اور دشمنوں پر سخت جان جب سخت جان بنائے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہو حلقے یارا تو کی طرح نرم ہو حلقہ یار تو بری شم کی طرح نرم رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن و اللہ وسلم سے بنا محمد اجمائین اللہ و والسلام علیکم و اللہ وبرکاتہ